یہاں یہاں یہی یہی بات سین تھی کہ قائد اعظم کے متعلق یہ بات ثابت کر دو کہ یہ ساری مصیبتیں اور قیام سے کس کی لائی ہوئی یہاں آنے کے بعد ترجمان القرآن جو ہے مودودی صاحب کا اس کا پہلا پرچہ جون اڑتالیس کو شاید ہوا پہلا پرچہ مملکتہ پاکستان میں بیٹھے ہیں قائد اعظم گورنر جنرل ہیں یہاں کے لاہور میں سے وہ پرتے سایا ہو رہا ہے پہلے پرتے سایا ہو رہا ہے پہلے پرچے کے لمحات اشارات میں جو اس پہ استعیاں کہتے ہیں انہوں نے تفصیلداری گنائی تقسیمیں تفصیل پاکستان کی ان میں کس قدر مصیبتیں مسلمانوں پہ آئیں پناہ زندگی کافلوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا او ہو خوف شان انداز میں درد انگیز آزاد میں وہ سارا نقشہ کھینچا اور اس کے بعد کہا کہ یہ بحث سنی عزیزا نمن قائد اعظم کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے یہاں یہ بحث بہت ان سب لوگوں کا منہ کالا کر دینے والی ہے جنہوں نے پچھلے روبہ صدی میں ہماری سیاسی تحریکوں کی قیادت فرمائی تھی منہ کالا کر دینے والی ہم نے مخالفت کی. ابھی سنیے کیا کیا ہے اسی پرچا کی اگست اڑتالیس کی عشایت میں اس سوچکاں داستان کو دہرانے کے بعد دیکھا کہ اس پورے گروہ میں پورے گروہ میں ایک کوہ کرنا تھا جو بازی کھو دینے کے بعد بھر دے سکتا یہ ساری جماعت بازیگروں سے پٹی پڑی تھی جنہوں نے عجیب عجیب قلعیا کھا کر دنیا کو اپنی بوندی اور کھوکھلے اخلاق کا تماشا دکھایا اور اس قوم کی رہی سہی عزت بھی خاص میں ملا دی جس کے وہ نمائندے بنے پھرتے تھے یہ جون جولائی اگست اڑتالیس میں یہاں بیٹھ کے لکھا جا رہا ہے قائد اعظم اور ان کے تمام دوفاقاتوں نے سمجھا ابھی میں بتاؤں گا یہ اس وقت کی بات نہیں ہے ان کے دل میں تو آپسی حسر جو ہے ٹھنڈی نہیں ہوئی ابھی حال میں نئی میں آگے آئی تھی بات نئی میں یہاں لاہور میں وہ کی جو انہوں نے سوسیشن میں کی اس نے یہ کہا کہ یہ سب فراڈی اور فریب،, فریب،, فریب کار اور مکار تھے ان کے مطالعہ فراڈ ہی ہے خیر میں بات اس زمانے کی کر رہا ہوں آپ سوچئے کہ ایسے عظیم قائد کے خلاف اس سے زیادہ ذدت آمیز اور حکارت انگیز الفاظ کوئی اور بھی ہو سکتے ایک طرف یہ دیکھیے ان کا منہ کالا کر دینے والی بات اور دوسری طرف مودودی صاحب کا وہ خط ملازہ فرمائیے جس کے ساتھ انہوں نے اپنا مفسل مقالہ نوائے وقت کی چودہ اگست چھتر کی حسایت نے شاعری کرایا ہے وہی مضمون مضمون شاید رائے اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جو درمیان میں چوکتے مٹایا میں ہوا تھا انہوں نے لکھا یہ تھا اخبار کے مدیب میں کہ آپ اپنی اور قائد اعظم کے تعلقات یا مراسم یا روابط کے متعلق بھی کچھ لکھیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ لکھنے کی ضرورت نہیں اس میں تفصیلات آ جاتی ہے جی لیکن آپ کی معلومات کے لیے اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں جون اڑتالیس میں جو اگست اڑتالیس میں جو کہا گیا ہے وہ چھپا ہوا موجود ہے ترجمان القرآن کے سفاق کر آج بھی اتنا کافی سمجھتا ہوں کہ ہوش سنبھالنے کے بعد جب سے میں نے ملکی سیاست میں دلچسپی لینی شروع کی تھی میرے دل میں مسلمانوں کے جن لیڈروں کا احترام سب سے زیادہ تھا ان میں سے ایک قائد اعظم مرحوم بھی تھے <الفعل> <الفعل> احترام نال منہ کیتا سیتا جی نہ ہونا تو خبرا پھر میں نے ہمیشہ ان کو ایک باسور راست باز اور مضبوط سیرت و کردار کا مالک انسان سمجھا اور انیس سو بیس سے انیس سو اڑتالیس تک کبھی میرے دل میں ان کے متعلق یہ بدگمانی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اپنے زمین کے خلاف بھی کوئی بات کیا سکتے تھے آنے والے الیکشن زندہ باد یہ قوم بڑی ضرورت فراموش ہے کل کی بات نہیں ہے کوئی یاد نہیں رہتی ذرا آپ یہ بات وہ کہہ کیا یہ اب یہ جو بیان ہے نا یہ آئے گا نا اگلے الیکشن کے زمانے کے اندر یہ ایسا بھی ان کا احترام قائد اعظم کے متعلق مطلب وہ اڑتالیس بات کو کسی کو یاد بھی نہیں آ رہے خیر بعض حضرات کو اس پر تعجب ہوتا ہے اور یہ بڑا ایک نازک غور کا سامنے آتا اہم بھی ہے کہ تشکیل پاکستان کے فوری بعد خود قائد اعظم کی زندگی میں جب وہ مملکت پاکستان کے گورنر جنرل بھی تھے معدودی صاحب کو یہ کچھ کہنے کی ضرورت کس طرح سے ہوتی ہے نا یہ اہم سوال ہے آپ کے دل میں بھی پیدا ہو رہا ہوگا اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی اتنا ہی نہیں جماعت اسلامی کے ہم نواز حضرات اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر معدودی صاحب نے مطالبہ پاکستان یا قائد اعظم کی مخالفت کی تھی تو تشکیل پاکستان کے فوری بعد انہیں ریڈیو پاکستان لاہور سے سلسلہ تقارییر براڈ کاسٹ کرنے کی اجازت کیسے مل گئی تھی بڑا ہم بات یہاں انہوں نے آ کے لاہور کے ریڈیو سے تقارییر کا سلسلہ براڈ کاسٹ کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہی مخالف تھے تو براڈ کاسٹ تو گورنمنٹ کا ہے وہاں سے انہیں کیسے اجازت مل گئی تھا ٹھیک ہے اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ اس جماعت کی تاریخ سے واپس نہیں وہ نہایت آسانی سے اس قسم کے دلال کے شریب میں آ سکتے ہیں لیکن حقیقت آشنا نگاہیں جب سطح سے نیچے اتر کر گہرائی تک پہنچتی ہیں تو اس میں انہیں بہت کچھ نظر آ جاتا ہے سنیے میں نے محترم علی محمد راشدی صاحب کے مقابلہ سے جو مختصر اس کا اقتداس پہلے دیا ہے میں نے کہا نا کہ انہوں نے دیا تھا کہ اس زمانے میں ان افسروں میں سے کسی نے کبھی نہ صرف یہ کہ ہماری مدد نہیں کی اس راستے سے نہیں گزرتے تھے کہ جس میں رنگسر پیلس کے ایک کمرے میں حاجی عبداللہ مرحوم جہاں وہ پارلیمان کے ممبر تھے اور گورنمنٹ کی طرف سے وہاں یہ مکان ملا کرتا تھا انہیں وہاں سکیم تیار ہوا کرتی تھی اور انہوں نے کہا کہ ماسواد دو تین افسروں کے کسی اور سرکاری افسر نے اس زمانے میں ہماری کوئی مدد نہیں تھی بلکہ ان میں سے اکثر تو پاکستان کے تخزل کا مذکا اڑاتے رہتے تھے اور اس ڈر کے مارے کہ انگریز یا ہندو ان سے خطا نہ ہو جائے وہ ونسٹر پیلس کے راستے سے گزرتے ہی نہیں تھے اس کے بعد راشد صاحب نے لکھا ہے کہ بعد میں جب پاکستان بن گیا تو اس زمانے کے کئی جگادری اکثر پاکستان کے مرکز اور صوبوں میں بڑے بڑے عہدوں پر ثابت ہو گئے اور لوگوں کے سامنے یہ دعوی کرتے رہے کہ وہ شروع سے پاکستان کے لیے کام کرتے رہے تھے حالانکہ ان کے یہ دعوے غلط تھے ان کی ہمدردیاں پاکستان کی طرف اس وقت مڑی جب ان کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان کا وجود میں آنا اب ناگزیر ہے یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں ہوا ہے یہ بالکل صحیح ہے میں خود مرکزی حکومت پاکستان سے وابستہ تھا اور یہ تمام حالات میرے بھی پشمدید ہیں ان افسروں کی کیفیت یہ تھی کہ انگریز اور ہندو کے ڈر سے مسلم لیگ کے تو کسی دفتر کے سامنے سے بھی نہیں گزرتے تھے لیکن سنیے ریزان ان کے بنگلے پر مادی صاحب کی ڈالتے ہوئے ڈرتی تھی دلّی میں یہی اگر آپ یہاں پہنچنے پر حکومت کی مسندوں پر متمکن ہو گئے اب بات سمجھ میں آئے کہ یہ کس طرح سے تقریریں ہوا کرتی انہی کے بغبوتے پر تشکیل پاکستان کے بعد مودودی صاحب کی جروتیں اس قدر بے باک ہو گئی اور انہی کی سالشوں سے ان کی تقریریں بھی ریڈیو سٹیشن پر ریڈیو پر نشر ہونے لگی ریڈیو پر تقریروں کے علاوہ موجودی صاحب پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اسی قسم کی تقریریں کرتے پھر رہے تھے جاننے والے جانتے ہیں کہ اس قسم کے انتظامات نچلے افسروں کے توسف سے سر انجام پاتے ہیں گورنر جنرل قائد اعظم کو نہ اس کی فرصت تھی نہ اس کی ضرورت کہ وہ معلوم کرتے پھرتے کہ ریڈیو پر تقریروں کی اجازت کس کس کو مل رہی ہے ویسے بھی وہ بڑے وسیع ضرور واقع ہوئے تھے غیر محل نہ ہوگا اگر میں اس مقام پر ایک اور اہم और بھی سامنے لے آؤں جس سے जिससे ہو کہ تشکیل پاکستان کے بعد बाद صاحب اس برسے پر اس ملک میں مسلسل انتشار پھیلاتے फैलाते آ رہے ہیں بڑا اہم ہے جن انیس سو پچپن میں حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ خارجہ پالیسی میں ان کا رجحان امریکی بلاک کی طرف ہونا چاہیے یاد ہے نا آپ کو کہ یہ چیز طے کی کہ ادھر جائے یا ادھر کرے امریکی بلاک کی طرف اس مقام پر مادوبی صاحب نے لاہور اور کراچی کے پبلک جلسوں میں تقریر کرتے ہوئے کھلے الفاظ میں کہا کہ اگر یہ امریکی بلاک فی واقعہ یہ چاہتا ہے کہ کمیونزم کی روک تھام کے لیے اسے مسلم عوام کا دلی تعاون حاصل ہو تو اسے اپنی بنیادی پالیسی میں بنیادی تغیر کرنا پڑے گا اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے مسلم بلاک کے حکمرانوں سے ساز باز کرنا ہے یا مسلم ممالک کے عوام کا تعاون حاصل کرنا ہے یہ اس کے سوچنے کا کام ہے کہ اسے کون سی راہ تیار کرنی چاہیے اسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو عوام پر ستی اثر بھی نہیں رکھتے یا عوام کے تعاون کی ضرورت ہے جو طاقت کا اصلی سرچشمہ ہوتے ہیں مسلمان ملکوں کے ساتھ آپ کی جو پالیسی اب تک چلی جا رہی ہے وہ ایسی ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کا دلی تعاون آپ کو حاصل ہو کر کے یہ حاصل کرنا چاہتے تو ہم سے بات کرو پبلک گلتوں میں عزیز آن آمان آپ کہتے ہیں تقریروں کی اجازت کی ساتھ؟ کیسے مل گئی تھی میں پوچھتا ہوں یہ اجازت کیسے مل گئی تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے میں اس تقریر پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں سمجھا یہ سب کچھ اپنی زبان سے آپ کہہ رہی حیرت ہے کہ اس پر حکومت کی طرف سے بھی کوئی نوٹس نہ لیا گیا حالانکہ کسی مملکت کے شہری کا بیرونی طاقت کو اس قسم کی دعوت دینا اپنی مملکت کے خلاف بغاوت کے مطابق ہے کسی نے کوئی نوٹس لیا کچھ نہیں کہا انہیں دنوں اخبارات میں اس قسم کی خبریں شائع ہوئی معاف رکھیے میں ان میں نظرات میں کسی کے خلاف ذاتی طور پر نہیں کچھ کہنا چاہتا اس میں کوئی محمد علی صاحب کی بات آ رہی ہے میں صرف وصولی طور پہ بات کروں گا اور مدودی صاحب کے الفاظ میں یہ بات کروں گا وہ اس زمانے میں پاکستان کے وزیر اعظم تھے اخبارات میں یہ خبریں شاع ہونی شروع ہو گئی کہ مودوبی صاحب چودھری محمد علی صاحب سے جو ان دنوں پاکستان کے وزیر اعظم تھے راتوں کو ملاقات کرتے ہیں اس پر ایک مستفسر کے سوال کے جواب میں حسن زیل خط مودودی صاحب نے اخبارات میں شایا کی ستائیس اچھا. دسمبر انیس سو پچپن وہی انیس پچپن لکھا کہ محترمی و مکرمی اسلام علیکم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ چوہدری محمد علی صاحب سے میرے ذاتی تعلقات پندرہ سولہ برس پرانے ہیں اور برادرانہ حد تک ہیں پندرہ سولہ برس تقسیم سے پہلے کا وہ زمانہ آ گیا ہے نا ہمارے سامنے پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ میرے ہاں تقسیم لاتے تھے اور میں ان کے ہاں جاتا تھا پاکستان بننے کے بعد بھی وہ ہمیشہ مجھ سے ملتے رہے ان کی سرکاری پوزیشن اور میری سیاسی پوزیشن کبھی ان تعلقات میں مانے نہیں ہوئی اب ان کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد آخر یہ ذاتی دوستی کیوں ختم ہو جائے بعض لوگوں نے اب رہے شرارت میری اور ان کی ملاقات کو خفیہ ملاقات قرار دیا ہے اور اکتوبر کی ایک ملاقات کا ذکر اس طرح کیا ہے گویا میرے اور ان کے درمیان کوئی ساز باز ہوا تھا حالانکہ میں جب کبھی کراچی جاتا ہوں تو ان سے دو ایک ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں اور چونکہ رات ہی کا وقت میری اور ان کی فرصت کا ہو سکتا ہے اس لیے ملاقات رات ہی کے وقت ہوتی ہے اس ذاتی میل جول کو کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا ذکر اقدار میں آئے البتہ جس روز امیر جماعت اسلامی اور وزیر اعظم پاکستان کی کوئی بات چیز سیاسی گپت و شنید کی نوعیت کی ہوگی انشاءاللہ وہ منزل عام پر آ جائے آگے لکھا کہ افسوس ہے کہ سیاست بازوں کو ہر چیز میں سیاست بازی اور گٹھ جوڑ ہی نظر آتا ہے مگر میں ان کا ہم جنس نہیں ہوں نہ کسی کی تان و کشمیر سے اپنی وضاح میں تغیر کر سکتا ہوں کالو کیا کرتے ہیں اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب پولیس جماعت اسلامی کے دفاتر پر چھاپے مار کر ان کے بہت سے کاغذات لے گئی تھی اس زمانے کے وزیر اعلی یعنی پنجاب کے ڈاکٹر خان صاحب نے اس واقعہ کا, واقع کا ذکر کرتے ہوئے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جماعت اسلامی اچھے کام نہیں کر رہی یعنی اسی حکومت کے ایک وہ وزیر اعلی ڈاکٹر خان ادھر کے حافظ مدد نہیں دے رہا کہ مغربی پاکستان بن گیا تھا نا اس زمانے ہاں ہاں یعنی مغربی پاکستان پورا ہی ارادہ یہاں کا پاکستان جو تھا اس زمانے کا اس کے وزیر آنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اچھے کام نہیں کر رہی دوسرے ممالک میں ایسی تقریبی کارروائیوں کو کبھی برداشت نہیں کیا جاتا جو لوگ بیرونی ممالک کے سامنے پاکستان کی بھیانک تصویر پیش کریں انہیں کبھی وفادار شہری نہیں کہا جا سکتا ایسی کاروائیاں کرنے والے کبھی پاکستان کے مخلص دہی خار نہیں سمجھے جا سکتے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حال ہی میں حکومت مغربی پاکستان کو داخانہ کے سینسر کے دوران قابل اعتراض مطبوع لٹریچر ہاتھ آیا جو مشرق رسطہ کے بعد سیاسی جماعتوں کے نام بھیجا جا رہا تھا اسلام جماعت اسلامی کے دفاتر پر چھاپے اسی بنا پر مارے گئے تھے یہ مغربی پاکستان کے وزیر اعلی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے متعلق اپنی راتوں کی ملاقات کا یوں ذکر کر رہے ہیں یہ کچھ یہاں ہو رہا تھا اور پھر وہ امریکن بلاک کے ساتھ جو کچھ ہے وہ تو میں نے کہا کہ اخباروں میں ان کی تغریریں چاہتی ان کے اپنے اخباروں میں اور وہ یہ باتیں تو خاص طور پہ اچھالتے بیان کرتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا مقام ہماری سیاسی جتنی بڑی ہے عزیزہ نے مان یہاں تک تو ذکر ذرا سیاسی سے رکتا یہاں تک آپ کہیں گے کہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش اسلام کے خلاف بھی میں نے کہا بہت بڑی سازش اور جو سازش اسلام کے خلاف یا پاکستان کے خلاف ہوگی وہ ایک ہی بات ہے پاکستان کا تو وجود ہی اس لیے قائم ہے اس کی میری یہ بے اس لیے ہے کہ یہ اسلامی مملکت میں اگر محض میری مملکت رہنا ہے تو ہمارے ہاں کی یہ نوجوان نسل اکثر اب یہ اعتراض کرتی ہے اور یہ خیالات پھیلائے جا رہے ہیں کہ اس کے الگ مملکت بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر اس نے اسی قسم کا یہ نظام اور اسی قسم کا یہ قانون وغیرہ دائج کرنا تھا تو اس قسم کا تو ہندوستان میں بھی ہے وہاں بھی نماز رہے ہوئے حجات کی اجازت ہے وہاں کا بھی جو قانون بنتا ہے وہ وہاں کی پارلیمانیں بناتی ہیں عمل سیکولرزم جاری ہے تو اس کے بعد اس مملکت کی علاد ضرورت کیا یہ خیال عام ہو رہا ہے اور یہ لیا گیا تھا ملک مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ اسے اسلامی مملکت بنانا ہے ہم نے اب یہ سازش شروع ہوتی ہے کہ اسے اسلامی مملکت نہ بننے دیا جائے ہے نا یہ حیرت کن بات جو میں کہہ رہا ہوں عزیزہ امام جیسا کہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں اسلامی مملکت ہی نہیں ایک مملکت کا وجود اس پہ قائم لا سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ضابطہ قانون ایسا ہو ایک ضابطہ قانون جو اس مملکت کے تمام شہریوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے اس کا اطلاع سب سے ہوتا ہے اگر کسی مملکت میں ایک قانون نہیں ہے جو سب پر جس کا اطلاع ہو سکے مملکت باقی نہیں رہ سکتی اور اسلامی مملکت جب ہوگی تو ظاہر ہے کہ کوئی اسلامی ضابطۂ قانون ایسا ہونا چاہیے یا یوں کہیے کہ کوئی رابطہ قانون ایسا ہونا چاہیے اس مملکت کے تمام مسلمان اسے اسلامی تسلیم کر لیں اور وہ ملک میں نافذ کر دیا جائے اگر یہ چیز نہ ہو کہ وہاں کوئی جاتا قانون ایسا مرتب ہی نہ ہو سکے جسے تمام مسلمان اسلامی تسلیم کر رہے ہیں. مملکت کے اسلامی وجود نہیں آ سکتے بات صاف ہو گئی نا یہ بڑی آسان سی بات بہت اچھی مودودی صاحب نے یہاں پہنچتے ہی یہ مطالبہ شروع کر, پیش کرنا شروع کر دیا کہ چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے یہ چونکہ ملازا فرماؤ اب تک وہ کہتے تھے کافروں سے بھی بہتر حکومت چونکہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اس لیے جہاں قوانین شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے نظر بظاہر یہ مطالبہ بڑا معقول معصوم مقدس اور اہم مطابق اسلام دکھائی دیتا ہے اسی طرح میں تو لوگ آ جاتے ہیں لیکن در حقیقت اس سے ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد رکھ گئی ہے اگر معدوبی صاحب اس فتنہ کو اسلام کے نام سے پیش نہ کرتے تو یہ کبھی کامیاب نہ ہو سکتا انہوں نے بہت پہلے اپنی اس چنگاری کو ہوا دیتے ہوئے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں نظام جاہلیت مملکت کے اندر گھس آیا تھا انہوں نے یہ تاریخ اسلام یوں لکھی ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہی سارا کافرانہ نظام جو, جو تھا جاہلیت کے زمانے پر جو اسلام دیا جو روشتی یا جو روش تھی یا مسلط تھی وہ ساری کی ساری ان کے عہد خلافت میں آ گئی تھی مسلمانوں کے اندر جی اس کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہو گیا خلافت راشدہ کا دور اس جاہلیت کا سارا کافرانہ نظام وہ کیسے انبر آگے کہتے ہیں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جاہلیت بے نقاب ہو کر سامنے نہ آئی تھی بلکہ مسلمان بن کر آئی تھی مو... یا اللہ خلافت راشدہ کے دور میں جاہلیت کے معنی ہے کافرانہ نظام وہ بے نقاب ہو کر سامنے نہیں آئی تھی مسلمان بن کر آئی تھی کھلے بحری اور مسلکین وفتار سامنے ہوتے تو شاید مقابلہ آسان ہوتا ہے. مگر وہاں تو آگے آگے توحید کا اقرار غسالت کا اقرار سوم و سلاد پر عمل قرآن و حدیث سے اشتشار کا اور اس کے پیچھے جاہلیت اپنا کام کر رہی ایک ہی وجود میں اسلام اور جاہلیت کا اجتماع ایسی سخت پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے عہدہ بڑا ہونا ہمیشہ جاہلیت سریح کے مقابلے کی بنسبت ہزاروں گنا زیادہ مشکل ثابت ہوا ہے پوریا جاہلیت سے لڑ لڑیے تو لاکھوں مجاہدین سار ہفیلیوں پر لیے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور کوئی مسلمان اینانیا اس کی حمایت نہ کر سکے گا مگر اس مرتب جالیت سے لڑنے جائیے تو منافقین ہی نہیں بہت سے اصلی مسلمان بھی اس کی حمایت پر کمر دستہ ہو جائیں گے مسلمان بن کر سامنے آئیے میں نے ان کا یہ اقتباس اس لیے دیا ہے کہ مودودی صاحب نے یہی تکنیک یہاں اختیار کی اور انگریز اور ہندو کی اسی دائرے کو اسلام کے نقاب میں پیش کر دیا. جیسا کہ میں نے ابھی بھی کہا ہے یہاں آتے ہی حکومت سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اسلامی قوانین نافذ کرو اس سے ذہن میں یوں آتا ہے گویا اسلامی قوانین کسی کتاب کے اندر منزمت تھے جسے یا تو حکومت پاکستان انڈیا سے اپنے ساتھ لائی تھی اور یا وہ یہاں کسی لائبریری میں یا ایوان حکومت میں رکھی تھی اور حکومت کا فریضہ یہ تھا کہ وہ ان قوانین کو حکومت کے قانون کی حیثیت سے ملک میں نافذ کر لیں یہ تھا وہ تو اخراج جہاں دیا گیا لیکن حقیقت یہ تھی کہ انڈیا اور پاکستان کو ایک طرف دنیا میں کہیں بھی کوئی ضابطۂ قوانین ایسا موجود نہیں تھا جس سے تمام فرقوں کے مسلمان متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کر لیتے صورت یہ تھی کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے تھے ہر فرقے کے پرسنل لاگ اپنے اپنے تھے جن میں وہ کسی قسم کا تغیر و تبدل جائز قرار نہیں دیتے تھے باقی رہے پبلک لاگ تو وہ مختلف سلطنتوں کے وضاح کردہ تھے ہندوستان میں یہ قوانین برطانوی حکومت کے ہند کے مرتب کردہ تھے اور اس ملک میں بھی ناقص تھے جسے اب پاکستان کہا جاتا ہے ان حالات میں حکومت سے یہ مطالبہ کرنا کہ ملک میں فوری فوراً قوانین شریعت نافذ کر دو کتنا بڑا کتنا درکار مختلف فرقوں کے اختلافات کی شدت کا یہ عالم ہے کہ ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ نماز میں آمین اونچی آواز یا خفی آواز سے کہنے پر مسجدوں میں سر پٹل ہو جاتی ہے معاملہ عدالتوں پر پہنچتا ہے مسجدوں میں کالے کر جاتے ہیں باہر فرکا دارانہ فساد شروع ہو جاتے ہیں یہ پبلک لاب کی بات نہیں پرسنل لاب میں یہ کچھ ہو رہا ہے سوچیے عزیزان من ایسے ملک میں جہاں اس قسم کے اتنے سرکے بستے ہوں اور مذہب کے معاملے میں ان کے جذبات کی شدت اور نزاکت کا یہ عالم ہو کہ وہ آمین اونچی اور خسی آواز کے کہنے پر بھی سرفتگل ہو جاتے ہوں اس ملک کے اندر کسی ایک سرکے کی فکر کو یہاں قانون کی حیثیت سے سارے مسلمانوں کے اوپر نافذ کر دینا یہاں وہ سول شروع کر دیتا ہے جس کا کوئی نو نہیں ہو سکتا میں کروں ماضوی صاحب سے کہا گیا کہ صاحب وہ کون سا جان کرافذ کیا جائے یہاں تو ہر فرقے کو اپنے اپنے جواب کہنے لگے کہ فکا ہنسی نافذ کر دیجئے بڑا ہر بڑا معقول سا یہ نظر آتا ہے دادا کہ ٹھیک ہے سر یہاں فکا ہنسی نافذ کر دیجیے انہوں نے یہ کہا اہل حدیث کے ترجمان ال اعتخام نے اپنے ہاں فوراً کڑک کر یہ کہا کہ فکا ہے ہم کی تو قانونی حیثیت دے دینا تو بڑی بات ہے اس مطالبے کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے دیکھا آپ نے ابھی یہ خیال ہی آیا تھا دو بڑے بڑے گروہ جہاں یہ ہیں نا انہوں نے آپس میں یہ کہا اور سیاہ حضرات نے اس کے بعد فوراً یہ اعلان کر دیا کہ اگر سواد اعظم کے رہنماؤں نے ہماری معذوریات کو درخور خور نہ سمجھا اور اپنے عمل میں کوئی تبدیلی نہ کی اور اس قانون کو یہاں نافذ کر دیا جسے ہم قانون شریعت سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اس مل کر اپنے مستقبل کے بارے میں ہمیں نئے انداز سے سوچنے ہم نئے انداز سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کیا ایک ناگوار فرض کی حیثیت کسی کیوں نہ ہو یہ جناب یہاں سوالات اٹھ پڑیں گے اور یہ تقاضہ کیے جا رہا ہے حکومت سے کہ نافذ کیوں نہیں کرتے قانون شریعت عزیزہ نے من سوچی ہے کہ بظاہر یہ, با... یہ... یہ مطالبہ کتنا مقدس نظر آتا ہے واقعی صاحب اسلام کے نام سے ملک حاصل کیا قانون شریع نافذ کرو اور حالت یہ تھی کہ ایک سجیشن انہوں نے بیچ میں سے دے دی اور سارے ملک کے اندر یہ مخالفت کا حضور عمر کیا آ گیا کہ حکومت یہ کر کے دیکھے اور پھر دیکھیں کہ یہاں کس طرح سے ٹون کی ندیاں نہیں لے جاتی ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی لوگ کا حیات ایسا نہیں ہے جو تمام سرکوں کے نزدیک متفق ہو معلوم ہے یہ مطالبہ برابر کیے چلے جا رہے ہیں اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ہر حکومت کے خلاف عوام میں یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے کہ دیکھیے اسلام کے نام پہ مملکت وجود میں آئی اور یہ اسلامی قوانین اور شریعت کو نافذ نہیں کرتے سکتے سن سنتالیس سے لے کر اب تک یہ کسی مہم کے اندر یہاں مصروف اس وقت تک میں نے اس لیے کہا کہ مئی انیس سو چھہتر میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی وکلا کانفرنس میں انہوں نے یہ فرمایا ابھی اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں اور یہ حاصل اس لیے کیا گیا کہ ہم یہاں اسلامی قوانین نافذ کریں گے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ بیان کیا گیا لاکھوں آدمیوں کی جانیں کروا دی گئیں لاکھوں آدمیوں کی عزتیں دا دی گئیں اور لاکھوں کی جائیدادیں تباہ کروا دی یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب ملک حاصل ہوا تو اس کام کو چھوڑ دیا گیا جس کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا فراڈ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو کیا گیا اور اس سے زیادہ دھوکہ بازی کوئی نہیں ہو سکتی جو ملک حاصل کرتے وقت کو نام اسلام کا دیا جائے اور پھر ارادہ کر دیا جائے کہ یہاں اسلام نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا جی اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا فریب کوئی نہیں ہو سکتا مسلسل یہ تیس سال سے یہ کچھ یہاں کر رہے ہیں ہر حکومت کے خلاف یہ چیز عوام کو مشتعل کیا جا رہا ہے دیکھیے یہ نئی قانون سے دیکھیے یہ فراڈ یہ ہیں پہلے دن سے وہ کہتے ہیں نا کہ مملکت حاصل ہونے کے فوری بعد اس کے اوپر طروع اسلام نے یہ چیز اٹھائی کہ مملکت حاصل ہونے کے فوری بعد میں تو قائد اعظم سب سے پہلے برسر ایک چل آ تھے تو آپ جب کہتے ہیں کہ حاصل ہونے کے فوری بعد ہی اس بات کو چھوڑ دیا تو یہ بہت بڑا فراڈ تھا یہ بہت بڑا فریب تھا تو منہ کالا تو آپ نے کیا تھا اڑتالیس میں آج بھی آپ بعض نہیں آتے ان کو فراڈیا فریب کار کہتے ہیں اس کے اوپر ملک میں ایک شور مچا تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں قائد اعظم کے متعلق یہ نہیں کیا باقیوں کے متعلق کہہ رہا اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ صاحب ضابطہ یہ انہوں نے خود کہا کہ یہ موجود نہیں ہے یہ مرتب کرنا ہوگا کیسے مرتب کیا جائے گا اب یہ شرم تو آپ تیس سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں کتاب و سنت کے مطابق عام لوگ تو ایک طرف اچھے سے سمجھدار لوگ بھی گیزا نمان یہ ایسی اس ہی چیزیں ہیں یہ پیچیدہ چیزیں ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی صاف آپ یہ ساتھ, ساتھ بالکل بھی کتاب و سنت کے مطابق میں ابتدا میں یہ ساری بات علامہ اقبال کے الفاظ میں پیش کر چکا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا حدیث کے متعلق جو کچھ انہوں نے بات کی سنت کے متعلق جو بات کی انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہر سر کے اس کا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت پر مبنی ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہے تو کتاب و سنت کے مطابق تو ایک ایسا ضابطۂ یاد بن نہیں سکتا جس کو تمام فرقے مختصر کا طور پر اسلامی سمجھ لیں یہ ممکن نہیں چنانچہ ہر فرقے نے یہ کہہ دیا کہ اس طور کے اوپر جو آپ بنائیں گے وہ ہماری فکا کے خلاف ہوگا ہماری فکا کتاب اس سنت پہ مبنی ہے ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں طلوع اسلام نے اس بات کو جاری رکھا ہے کہ اقبال نے جو نظریہ دیا تھا اس نظریے کے مطابق آؤ اس سے تو بن جائے گا فکر الگ الگ ہے ہارے کے احادیث کے مجموعے الگ ہیں سنت کی تعویر الگ ہے صرف ایک چیز تمام صرف میں مشترک ہے اور وہ ہے قرآن کریم اس کو اگر تم مرکز بنا لو اور یہ معیار مقرر کر لو کہ یہاں وہ قوانین بنیں گے جو قرآن کریم کے خلاف نہیں جائیں گے تو اس سے ایسا ضابطہ احجاد مرتب ہو سکتا ہے اگر اس کے درمیان آپ حزیف اور فکا کو لے آئیں گے تو کوئی فرقہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اصول حکومت یہ طے کرے سارے مسلمانوں سے یہاں یہ کہے کہ یہاں قرآن کریم کو معیار مقرر کیا جائے گا اور اس کی روشنی میں یہاں جدید فکا مرتب کی جائے گی دیکھتا ہوں کہ کون اس کی ضرورت کرتا ہے جو یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم قرآن کو نہیں مانتے بات کتنی واضح تھی یہ جو آپ سن رہے ہیں نا کلو اسلام اور پرویز کے خلاف یہ اتنا شدت سے کڑوپ اگنڈا تیس سال سے ہو رہا ہے منقرے عدیف منکرے سنت کی سارا کچھ میز اس لیے ہے کہ اس نظریے کے تابے جو میں نے پیش، میں نے نہیں پیش کیا اقبال نے پیش کیا تھا اور کلو اسلام تیس سال سے لوڑایا چلا جا رہا ہے اس کے مطابق ایک بن سکتا ہے ہے, ہے قوانین ایسا جو تمام مسلمانوں کے نزدیک وہ علیہ ہو اور مدودی صاحب کی سازش یہ ہے کہ ایسا جاتا ہے قوانین بندے نہ لیا جائے یہاں ان سے کسی نے کہا کہ صاحب جو کچھ یہ طلوع اسلام یا برویز صاحب کہتے ہیں علامہ اقبال بھی تو حدیث کے متعلق یہی کہہ گئے ہیں اگر یہ منکر حدیث ہیں تو ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں جواب دیا کہ اس بارے میں میں صرف اتنا ہی کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس مسئلے کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں کہ حدیث کے متعلق اقبال مرحوم کا نظریہ کیا تھا اور کیا نہ تھا اگر ہمارے پاس اس معاملے میں صاف اور واضح مصوص اور خلفائے راشدین سے لے کر آج تک کے تمام علماء امت کا متفقہ قرض عمل نہ ہوتا ہو تو شاید ہم اس کے مفاد ہوتے کہ حدیث کے متعلق علامہ اقبال کا نظریہ معلوم کرتے لیکن ان حجتوں کی موجودگی میں یہ چیز تلاش کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ ان کے تصور کے مطابق بن سکتا تھا ان کو قطن اس کی ضرورت نہیں ہے اور خود حدیث کے متعلق ان کا اپنا مطلب کیا ہے دو لفظوں میں سن لیجیے کہتے ہیں اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی روایت جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت کا صحیح اور غلط ہونا بجائے خود زیر باعث ہوتا ہے آپ یعنی کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی اہل حدیث کے ساتھ آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیں لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ ہم سند کی صحت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل قرار دیں کہا گیا تو پھر لازمی معیار دلیل کیا ہے کہا کہ مزاش نا سے رسول کی نگاہ بصیرت جسے کہے کہ یہ صحیح حدیث ہے وہ صحیح ہے جسے وہ کہہ غلط ہے وہ غلط ہے اور تو یہ جو منیر کمیٹی کی تحقیقاتی کمیٹی کی جو عدالت بیٹھی تھی اس میں مولانا امین احسن اصلاحی نے عدالت میں ان کے یہ کہا تھا کہ ہمارے نزدیک مزاج سنا سے رسول خود مادو اس یعنی جس حدیث کو یہ کہہ دیں صحیح وہ صحیح جسے یہ کہہ دیں غلط وہ غلط تو کوئی اسے ماننے کے لیے تیار ہوگا چنانچہ اسی زمانے میں مولانا اسماعیل گجران والے مرحوم جو تھے آلے حدیث کے صدر مرکزی انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ نظریہ کسی نے پیش کیا کہ اپنے کسی بڑے کسی بہت بڑے مزاج شناس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو اس کی نگاہ کہہ دے وہ حدیث ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ہم آخر تک اس نظریہ کی مخالفت کریں گے اور اس تصور کے قلعہ کی ہڈیاں اٹھا کے رکھ دیں گے کون کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے یہ بس تیس سال سے چل رہی ہے علیزان اس ملک کے اندر انہوں نے کسی وکلا کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اس مقصد کے لیے سرکاری طور پر ایک کمیٹی بٹھا دی جاتی تو چند مہینوں میں اسلامی قانون و دمن کیا جا سکتا تھا کوئی دقت نہ کمیٹی ایک بٹھا دی جاتی کوئی دقت نہ تھی دقت صرف یہ تھی کہ ان کے اندر خواہش اور ارادہ موجود نہیں تھا اور اب بھی موجود نہیں ہے باقی حکوم کو تو چھوڑیے عزیزہ نے مان مرحوم صدر عجوب نے انیس سو اڑسٹھ میں خود یہ تجویز پیش کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے جو اعتراضات موجودہ حکومت پر کیے جا رہے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ملک میں اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کیا جا رہا یہ ایک جذباتی پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہے اگر اسلام میں مختلف سرکے موجود نہ ہوتے جس طرح خدا اور رسول کی منشا تھی تو یہ معاملہ آسان ہو جاتا میں نے علماء سے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے اسلامی قانون تیار کریں اور اس کی منظوری ولاح اور جج صاحبان سے حاصل کریں کہ یہ لوگ قانون کے ماہر تسلیم کیے جاتے ہیں اسے اسمبلیوں میں پیش کر کے ان کی منظوری بھی حاصل کریں اگر میں صدر, صدر رہا تو آنکھیں بند کر کے اس قانون پر دستخط کر دوں گا میرا دل چاہتا ہے کہ ملک میں اسلامی قانون رائج ہو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی اڑسٹھ میں اس شخص نے یہ خود پیش پیشکش کی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی دقت ہی نہیں تھی اگر ایک کمیٹی بٹھا دی جاتی انہوں نے اڑسٹھ میں یہ کہا کہ ایک کمیٹی ایسی بٹھا دو قانون مرتب کرا دو ان کو ان کے سامنے پیش کر دو یہ اگر متفق ہو گئے تو کہا میں آنکھیں لند کر کے اس میں دست کر دوں گا مطلب آپ یہ کہیں گے کہ اس کے بعد تو ان کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ ایسی کمیٹی یہ بنا دی جاتی لیکن آپ کو پتا ہوا کیا اس کے جواب میں مادودی صاحب نے جڑ سے اعلان کیا کہ یہ شخص صدر یوں بڑا بدنیت ہے اور علماء کے اختلاف کو خام خاص بنا رہا ان کی اسی قسم کی مہرہ بازیاں تھیں جن سے تنگ آ کر صدر ایوم مرحوم نے اپنی ایک نکسلی تقریر میں کہا تھا کہ اب ایک اوروں سے زیادہ مکار شخص مذہب کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں آ ہے یہ شخص سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا مان یہ کچھ ہوتا چلا آ رہا ہمارے ساتھ وہ آفر کر رہا ہے تیز کش کر رہا ہے کہ بابا بناب پتا تھا ان لوگوں کہ نہیں بن سکتا اور یہ کچھ اسے کہنا پڑا تیس سال تک برابر عزیزان مندراتے کتاب و سنت کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق صلو اسلام اس کا تعقب کرتا رہا کہ بابا کتاب تو معلوم ہے کہ پرانے مجید ہے ایک کتاب ہے تو سنت کے متعلق بھی تو بتا دیجئے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مدمن اور مرتب ہے کہ تمام اسلامی سر اسے قرآن کی طرح سے سنت رسول اللہ بھی متصقہ طور پہ مان لے کسی کتاب کا نام تو لے دو غریب اسلام کو کافر اور مرتاد ہے یہ پرویز اس لیے کہ اس کا جواب کوئی نہیں تھا سنیے ریزا نے من کہاں تک تعاقب کیا یا یاطلو اسلام نے ہزار علماء سے متصف کفر کا فتوا میرے خلاف لگایا گیا ایک ہزار سکر بھائی نے کہ اسلام کی ساری تاریخ میں اتنا بڑا دیویت فتوا کفر کا کسی کے خلاف نہیں لگا کتنے بڑا مقام ہے اعلیٰ آپ کے پرویزگار پرویز برابر کہتا رہا کہ یہ ساری سازش اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے مطابق کوئی متفقہ علیہ قانون کا ضابطہ نہیں بن سکتا آپ یہ سازش پھیلا رہے ہیں کہتے رہے یہ پرویز کو منکر سنت منکر حدیث یہ نہیں بن سکتا آپ نہیں بنا سکتے سارے مل کے نہیں بنا سکتے ممکن نہیں عزیزا نے من طلوئے اسلام نے اتنا تنگ کیا انہیں سنیے کان کھول کے کہ دلاخر انہیں 23 اگست 1970 کے ان کے اخبار ایشیا میں یہ چھپا ہے ان کا بیان اس کے بعد کہ کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں جو پبلک لاب کے معاملے میں ہنسیوں شیعوں اور اہل حدیث کے درمیان متفق علیہ ہو جی. وہی بات جو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں انیس سو ستر میں کوئی ایوارڈ نہیں جب ان سے بن پڑا جیوا نے من یہ تو آپ دیکھیے کہ یہ مار کا تنہا تلو اسلام اس زمانے میں بھی یہ تنہا تھا آج بھی یہ تنہا ہے جب یہ کچھ کر رہا ہے بلا ساروں سامان کے بلا جراز کے بغیر کسی خارجی مدد یا فن کے تنہا اکیلا اور اس کے یہ چند غریب یا فکار آپ کو یہاں اس موسم میں نظر آتے ہیں جن کے پاس آج تو اس موسم میں تو خیر سردی نہیں سردی میں بھی جن کے پاس اوپر اوڑھنے کو کتنا نہیں ہوتا یہ موک ہے جو یہ کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں بدنام ہوئے ہوئے ہیں منکر سنت منکر حدیث ہم ستر میں یہ اطلاع اس شخص کو کرنا پڑا اور اعلان کرنا پڑا کہ واقعی کتاب و سنت کے مطابق کوئی ایسا ضابطۂ قانون مرتب نہیں ہو سکتا جو تمام, تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو آپ کہیں گے کہ شاید اس کے بعد تو پھر انہوں نے یہ مطالبہ چھوڑ دیا ہوگا اور بہرحال اس پہ آگے ہوں گے کہ ہاں سب قرآن کریم کو ہی مرکز اور معیار بنانا چاہیے لیکن عزیزانومن وہ مدودی کیا ہوا جو بات کو صحیح مانگے خان <تصفيق> ستر میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے اس کے بعد جماعت اسلامی کے منشور میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ جہاں کتاب و سنت کے مطابق زیادہ قانون بناؤ حکومت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بناؤ اور تنگ کر کے حکومت کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری میں یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے گا خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں بن سکتا ان سے مطالبہ کرا کے اس میں رکھوا لیے اور اس میں رکھوانے کے بعد اب یہ تین سال تک یہ رکھ لگائی جا رہی ہے کہ صاحب کانسٹی میں یہ موجود ہے کہ کے مطابق جاتا ہے قانون بناؤ یہ بےمان ہے فریبی ہیں مکہ ہیں بناتے نہیں خود کہا ہے کہ نہیں بن سکتا مطالبہ کیے چلا جا رہا ہے کہ بنا دے کہ بےمان ہو تم جو نہیں بناتے کوئی نہیں پوچھتا ان سے کہ آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ نہیں بن سکتا سوال یہ پیدا ہوا کہ صاحب اس کے مطابق بن نہیں سکتا مطالبہ آپ کیے چلے جا رہے ہیں کہ یہاں قانون بناؤ کتاب و سنت کے مطابق وہ بن نہیں سکتا ایک ناممکن العمل تقاضہ آپ بار بار دہرائے چلے جا رہے ہیں جب یہ صورت نہیں تو آپ اب بتائیے کہ پھر قانون اسلامی قانون کے نفاذ کی کوئی شکل بھی ہے یا نہیں مطالبہ بہت اہم تھا کہ آپ بتائیے کہ کوئی صورت بھی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق یہاں کوئی صورت ایسی ہو ہی نہیں سکتی انہوں نے کہا کیا کہا, کہا آپ نے نہیں ہو سکتی بڑی آسان بات ہو کیوں نہیں سکتی یہی جو مئی 76 میں وہ کلا کانفرنس ہوئی کہا کہ میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون کا نفاذ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے